بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ادسمان جب آسمان پھٹ جائے گا وہ وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتَ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّدْ اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی یا هل الانسان انك كاذح الى ربك كدحا انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا فاما من اوتي كتابه بيمينه تو جس کا نامے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يحاسب حسابا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا من یا کتاب اور جس کا نام آیا مال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فسوف يدعو ثبورا وہ موت کو پکارے گا وَيَصْلَا سَعِيرًا اور دوزخ میں داخل ہوگا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْعُورًا یہ اپنے اہل و آیال میں مست رہتا تھا اِنَّهُ ظَنَّ أَلَّن يَحُورًا اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کرنا جائے گا بَلَا بہو کا نبی بس ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا فلا اقسم ہمیں شام کی سرخی کی قسم کو اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی وقت کو اور چاند کی جب کامل ہو جائے لتا عن کہ تم درجہ درجہ رتب پر چڑھو گے لا تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے وہ ادا لا اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بل بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے فبشرهم بعذاب علیم تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے